اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی تعریف و توصیف سے زبان آجز ہے چہرۂ مصطفیٰ علیہ السلام حسن و جمال خوبی و کمال کا مظہر ہے آپ حسنِ کل ہیں اور حسن یوسف حسن محمدی کی ایک تابش تھی اور دنیا بھر کے حسین و جمیل حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے اور حسن بے مثال کا یہ عالم تھا کہ زبان کو عالم حیرت میں یہ کہنا پڑا کہ ایسا حسین و جمیل تو نہ اس سے قبل دیکھا گیا اور نہ اس کے بعد حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام انبیاء علیم السلام و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے مگر ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا مسن حضور ہے کہ گمار کرام کہ ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اگر وہ ہمیں یہ باتیں نہ بیان کرتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ نبی پاک کے کی ابرو کیسے تھے نبی پاک علی سلاۃ السلام کی پل مبارک کیسی تھی نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کی ناک مبارک کیسی تھی آپ کے دندان مبارک کیسے تھے جب آپ مسکراتے تھے تو کیا عالم ہوتا تھا اس وقت جب آپ آرام فرما ہوتے تھے تو کیا عالم تھا آپ کی گیسو مبارک کیسے تھے آپ کے شانو مبارک کیسا تھا اللہ اکبر یقین مانیے اگر یہ پڑھتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں قلم ختم ہو جائیں گے تعریف ختم نہ ہوں گی ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے مگر ہمارے نبی اللہ ہمارے آقا کو وہ حسن و جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو اتا نہیں ہوا اور یوسف علیہ السلام حسن و جمال نبی پاک یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز ملا تھا اور آپ علیہ السلام کو حسن کل اتا فرمایا گیا ایسا تجھے خالق نے ایسا تجھے خالق نے ترحدہ پرانجید میں فرمایا وا وی ازا سجا اس آئے کریمہ کی تفصیلیں بہت ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں دہا سے اشارہ ہے نور جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور واللیل کنایا ہے حضور پرنور کے گیسو امبرین سے حضرت عبداللہ بن روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور علیہ سلام کے وجود مبارک میں وحی الہی، اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نا بھی ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی دلیل نبوت کو کافی تھا حضرت عبداللہ بن سلام یہ ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے آپ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہر طرف شور و غل ہوا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں مسلمانوں کے نبی تشریف لے آئے ہیں لوگ کام کاج کر رہے تھے کام کاج کو چھوڑ کر بھاگے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بھی چلا آیا اور جب میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو میں نے جان لیا کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا سول جا جانا جے جم جما تھا is so سنی ہوگی آج میں جب یہ پڑھ رہا تھا اب وہاں وَدُّهَا وَاللَّئِلْ لَيْلْ کی کئی تفسیریں ہیں کئی چہرے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں تو جب یہ آیت مبارکہ پڑھی حضور کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کبلہ ہو جائے قرآن نے کہا قد نرہ تقلب وجہك فی السماء ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا کون دیکھ رہا ہے کس کی طرف دیکھ رہا ہے نبی پاک کے چہرے مبارک کی طرف کسی شاعر نے کہا نا جس چہرے اقدس پر رہتی ہے نظر رب کی جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی کبھی ایک جھلک اس کی ہم کو بھی دکھا جانا تو فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے پھر فرمایا ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف سبحان اللہ, اللہ اللہ کو اپنے پیارے حبیب سے کتنا پیار ہے نبی پاک علیہ السلات و السلام کے چہرے مبارک کا کیا کہنے ہیں سنیے پیارے آکا علیہ سلاۃ السلام کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں کیا فرمایا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور علیہ سلاۃ السلام کی صورت اور سیرت میں حضور علیہ السلام صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور حضرت ام المن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے جس کسی نے بھی آپ کی توصیر کی اس نے آپ کو چودویں کے چاند سے تشبیح دی پسینے کی بوند آپ کے چہرے میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے موتی ہیں تو شاہد ہو تو جان चहे سکے گا پن سکے سکے جب سم کمال گلو تجھے اللہ ریر جیر منتا بشیش ہے رام میرے شام تجھے کہنا کی خاموشی ہو کہ تجھے تجھے کیوں پہ سرگی نان بند سکے نا بند ن گے گے گی گئے اپن دس گائے سال پاک پاکلام خوش ہوتے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا منور ہو جاتا ایسا روشن ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا اور فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام ایک اور روایت میں جب مسرور ہوتے خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مسلے آئینے کے ہو جاتا کہ اس میں اشیاء کا عکس نظر آتا اور دیوارے آپ کے چہرے میں نظر آ جایا کرتی تھی فرمایا حضرت جامع بن شداد فرماتنے فرماتے مجھ کو تاریخ بن عبداللہ نے بتایا کہ ہم مدینے منورہ کے باہر اترے ہوئے تھے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھا آپ نے اس اونٹ کی طرف اشارہ کیا قیمتی اونٹ ہوتا تھا عرب کا قیمتی مال سرخ اونٹ اور کوہان والی اونٹیاں ہوا کرتی تھی یہ سرخ اونٹ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو ہم نے کہا فرمایا کیا قیمت ہے ہم نے قیمت کھجوروں کی مقدار بتائی آپ نے فرمایا منظور ہے اور اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ تشریف لے گئے کہ اس وقت وہ رقم میرے پاس نہیں ہے آپ نے اونٹ کی مہار لی اور آپ تشریف لے گئے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہم ایک شخص سے واقف ہی نہیں ہیں نہ ہم اسے جانتے ہیں اور ہم نے اتنا قیمتی اونٹ انہیں دے دیا جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے تو قریب ایک عورت بیٹھی تھی کہنے لگی خدا کی قسم میں نے اس شخص کو دیکھا اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی مثل تھا وہ اونٹ کی قیمت اس اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں اور یقین کر لو وہ تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ دیں گے ہی نہیں اور ایسا ہی ہوا کہ جب شام کا وقت ہوا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف آیا ہوں اور یہ کھجورے ہیں اور ان سے انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور اپنی قیمت بھی پوری کر لی تو ہم نے پیٹ بھر کر کھجورے کھانے کے بعد اپنی قیمت حاصل کر لی گویا نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال میں وہ ایسے کھو گئے تھے کہ انہیں اپنی قیمتی معلومتا دینے میں معلوم ہی نہ چل پایا وہ کا مگر جایا وہ ہی سب سے آیا جہاں چھان دے تیرے پائے گانا پایا تجھے جنے جنے جنا <سؤال> نا سکی گئی نہ بنو سرکے گا ن سکی گئی نہ بنو سکھے گا, گا، سارے پا تک, تک, تک ہر ادا ہے میں نہیں تیرا راجا حسن ہے مصری سورت راجا سورت میں فالم آپنا جگہ نب سکی نب نا نہ ن سکی حسن و جمال تھا حضرت جابر سے کسی نے پوچھا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا جواب دیا نہیں بلکہ حضور کا چہرہ تو آفتاب و مہتاب جیسا تھا حضرت انس کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور کا رنگ سفید و روشن تھا پسینے کی بون حضور کے چہرے اقدس پر ایسی چمکتی تھی جیسے موتی چمکتے تھے حضرت ربی ان سے حضرت عمار بن یاسر کے پوتے نے کہا کہ حضور کا کچھ ہولیا بیان کیجئے تو, انہوں نے فرمایا اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج ہے گویا چمکتا ہوا حضرت جابر سے کسی نے پوچھا چاندنی رات تھی آپ نے جواب دیا نے پوچھا گیا فرماتے ہیں چاندنی رات تھی ہزور ہڑے خلائے خلائے خلائے ہوئے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کے چہرہ انور کو تو میں نے کیا فیصلہ کیا میرا فیصلہ یہ تھا من کمری میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پورا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر ہی نہیں ہوا بلکہ پردے میں رکھا گیا ورنہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ نبی پاک کے جلووں کی تاب لا سکتا اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد آپ نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے دلرو سمین، دلرو سمین فی نبی الامین. اس میں خوابوں کو جمع کیا گیا ہے شاہ اللہ رحمت اللہ تعالی اللہ. قریب صدی کے مشہور عالم ہیں اور آپ کے والد بھی عالم تھے آپ نے ان کا خواب نقل کیا کہ میرے والد نے خواب میں نبی پاک علی سلاۃ والسلام کی زیارت کی اور کیا کہ یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے بعض لوگ ان کو دیکھ کر انہوں نے جان دے دی مگر یہاں کچھ معاملات ایسے نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب میں کہ میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے اور اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا حسن یوسف خوش خوشنا نام <سلام> جب جب کا ان کا چل جانا کیا ہوگا ہر رام پاس رام چند پتن چند اس سورت نو میں جانا جانا جانا اس سورت نو میں جانا جانا جان جہان جہان سچ سچ رو مشانہ سان جس شان سشانہ سب بن سب غدان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ tunnels. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما ہے گاپ س کے پن سکی ہے ناناب بن سکی ہے عائشہ کیا فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی اگر نبی پاک کا حسن دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ لیتی اور جیو پہلے میں نے آپ کو جو خواب میں نبی پاک علیہ السلام شاہ علی اللہ رحمت اللہ تعالی اللہ نے جو خواب نقل فرمایا اس کے متعلق فرمایا یعنی وہاں یہ بیان کیا گیا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اللہ کا محبوب ہوں اور محب کی غیرت غیرت محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو سوائے اس کے اور کوئی نہ دیکھے اس وجہ سے اللہ نے میرے حسن جمال کو صرف اپنے دیکھنے کے لیے لوگوں کو نظروں سے چھپائے رکھا اور اللہ مکرتبی فرماتے کہ حضور کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو برادر اعلی عادت فرماتے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون کماشائی دساں کی میں مستفادی سونی شا نے مستفا دان آپ سارا پڑھ کے تیک جیڑا میں سے پاراسمو دادی سب سالو پیارا سب نو پیارا اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علی السلام کا سچا عشق تا فرمائے ہر مومن کو ہر مسلمان کو دل میں تڑپ رکھنا چاہیے کہ وہ خواب میں نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کی زیارت کرے نبی پاک کا چہرہ مبارک دیکھے دیکھیں کتنے فضائل ہیں ابھی تو بہت کم بیان ہوئے ہیں تو آرزو رکھنی چاہیے اس کے لیے اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی صاف رکھنا ہوگا دل کا آئینہ اگر صاف ہوگا نا وہ آئینہ جو صاف کیا جاتا رہتا ہے صاف ہو جاتا ہے تو اس میں پکچر بالکل صاف نظر آتی ہے دل کا آئینہ اگر صاف ہوگا نا کی تہیں کی سے اس کو آلودہ نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تصویر یار اس میں آ ہی جائے گی انشاءاللہ اللہ اور کرم نوازی ہوگی کثرت سے درود پاک پڑتے رہیں سرکار سے تمنا کرتے رہیں اتجائے کرتے رہیں تو انشاءاللہ شاء کرم ضرور ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سنتے ہیں مدینے کی خاک کا کچھ میرا خلم میں خا سبحان, سبحان اللہ آقا علیہ سلاد و جہاں آپ نے قدم رکھا وہ مدینہ بن گیا ہے نا یسرف تھا اس کو مدینہ بنا دیا گیا میرے آقا کی قدم مبارک سے